تو خلیفہ بناتا ہے جیسا بادشاہ بادشاہ گورنر خلیفہ بناتے ہیں کیوں اس کی ذات میں نقصان ہے. وہ تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا پتہ لاہور کا تو یہاں گورنر بنا دیا خلیفہ اسے سندھ کا پتہ نہیں ہے تو سندھ میں خلیفہ بنایا تو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ اصل میں ذاتی نقصان ہو اور کب بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے کام میں جبکہ اصل کو نقصان عارض ہوا جیسے کہ امام نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ اس کو حدت لائے ہو گئی بےوزوئی رائے ہو گئی تو خلیفہ بنا گئے اس کو نقصان حارضی ہی کہتے ہیں تو خلیفہ بنا جا سکتا ہے یا اصل میں نقصان ہے یا عارضی نقصان ہے اور اللہ دونوں سے پاک ہے اللہ کے ذات میں نقصان نہیں ہے کہ وہ تکتا ہے معاذ اللہ اور وہ عالم نہیں ہو سکتا اللہ تو اس کی ذات میں نقصان نہیں ہے تو اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے ویسا ہی اللہ کو عارضی نقصان نہیں آتا ہے تو خلیفہ نہیں بناتا خلیفہ تو یا ذات میں اصل نقصان ہو یا عارضی ہو اور اللہ میں نقصان ذاتی نہیں عارضی نہیں ہے تو اس خلیفہ کا کیا مانا اصل کے یہ باب ہے خلیفہ یخلفوں سے اور خلیفہ تن مف فعیلت الوزن فعیلت وزن بمانے فعال و بانے مفول آتا ہے تو اس کا معنی ہے یاد رکھ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو میں بناتا ہوں زمین میں اے قوم جو ایک دوسرے کے خلیفہ ہوتے جائیں گے یخلف و بعض یہ مانا ہے فرشتے تو نہیں مرتے جلتے اور جنات تو مردود ہو چکے تھے